سورہ سجدہ نام آیت پندرہ میں سجدے کا جو مضمون آیا ہے اسی کو سورت کا انوان قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اندازے بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکے کا دورے متوسط ہے اور اس کا بھی ابتدائی زمانہ کیونکہ اس کلام کے پس منظر میں ظلم و ستم کی وہ شدت نظر نہیں آتی جو بعد کے ادوار کی صورتوں کے پیچھے نظر آتی ہے موضوع اور مباحث صورت کا موضوع توحید آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو رفع کرنا اور ان تین حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپس میں چرچے کر رہے تھے کہ یہ شخص عجیب عجیب باتیں گھڑ گھڑ کر سنا رہا ہے کبھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مٹی میں رل مل جانے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا اور دوزخ ہوگی اور جنت ہوگی کبھی کہتا ہے کہ یہ دیوی دیوتا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہے بس اکیلا ایک خدا ہی معبود ہے کبھی کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں آسمان سے مجھ پر وہی آتی ہے اور یہ کلام جو میں تم کو سنا رہا ہوں میرا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے یہ عجیب افسانے ہیں جو یہ شخص ہمیں سنا رہا ہے انہیں باتوں کا جواب اس صورت کا موضوع بحث ہے اس جواب میں کفار سے کہا گیا ہے کہ بلا شک و شبہ یہ خدا ہی کا کلام ہے اور اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ نبوت کے فیض سے محروم غفلت میں پڑی ہوئی ایک قوم کو چونکایا جائے اسے تم افطرا کیسے کہہ سکتے ہو جب کہ اس کا منزل من اللہ ہونا ظاہر و باہر ہے پھر ان سے فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے عقل سے کام لے کر خود سوچو کہ ان میں کیا چیز اچھمبے کی ہے آسمان و زمین کے انتظام کو دیکھو خود اپنی پیدائش اور بناوٹ پر غور کرو کیا یہ سب کچھ اس تعلیم کی صداقت پر شاہد نہیں ہے جو اس نبی کی زبان سے اس قرآن میں تم کو دی جا رہی ہے یہ نظام کائنات توحید پر دلالت کر رہا ہے یا شرک پر اور اس سارے نظام کو دیکھ کر اور خود اپنی پیدائش پر نگاہ ڈال کر کیا تمہاری عقل یہی گواہی دیتی ہے کہ جس نے اب تمہیں پیدا کر رکھا ہے وہ پھر تمہیں پیدا نہ کر سکے گا پھر عالم آخرت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور ایمان کے ثمرات اور کفر کے نتائج و عواقب بیان کر کے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ لوگ برا انجام سامنے آنے سے پہلے کفر چھوڑ دیں اور قرآن کی اس تعلیم کو قبول کر لیں جسے مان کر خود ان کی اپنی ہی عاقبت درست ہوگی پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر یکا یک آخری اور فیصلہ کن عذاب میں اسے نہیں پکڑ لیتا بلکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکالیف مسائب آفات اور نقصانات بھیجتا رہتا ہے ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا رہتا ہے تاکہ اسے تمبی ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں آدمی اگر ان ابتدائی چوٹوں ہی سے ہوش میں آ جائے تو اس کے اپنے حق میں بہتر ہے پھر فرمایا کہ دنیا میں یہ کوئی پہلا اور انوکھا واقعہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص پر خدا کی طرف سے کتاب آئی ہو اس سے پہلے آخر موسا علیہ السلام پر بھی تو کتاب آئی تھی جسے تم سب لوگ جانتے ہو یہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ اس پر تم لوگ یوں کان کھڑے کر رہے ہو یقین مانو کہ یہ کتاب خدا ہی کی طرف سے آئی ہے اور خوب سمجھ لو کہ اب پھر وہی کچھ ہوگا جو موسا کے عہد میں ہو چکا ہے امامت و پیشوائی اب انہیں کو نصیب ہوگی جو اس کتاب اللہی کو مان لیں گے اسے رد کر دینے والوں کے لیے ناکامی مقدر ہو چکی ہے پھر کفار مکہ سے کہا گیا ہے کہ اپنے تجارتی سفروں کے دوران میں تم جن پچھلی تباہ شدہ قوموں کی بستیوں پر سے گزرتے ہو ان کا انجام دیکھ لو کیا یہی انجام تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ آج تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی بات چند لڑکوں اور چند غلاموں اور غریب لوگوں کے سوا کوئی نہیں سن رہا ہے اور ہر طرف سے ان پر تان اور ملامت اور پھپتیوں کی بارش ہو رہی ہے اس سے تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ چلنے والی بات نہیں ہے چار دن چلے گی اور پھر ختم ہو جائے گی لیکن یہ محض تمہاری نظر کا دھوکا ہے کیا یہ تمہارا رات دن کا مشاہدہ نہیں ہے کہ آج ایک زمین بالکل بے آب و گیا پڑی ہے جسے دیکھ کر گمان تک نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں رویدگی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں مگر کل ایک ہی بارش میں وہ اس طرح پھبک اٹھتی ہے کہ اس کے چپے چپے سے نمو کی طاقت پھوٹنی شروع ہو جاتی ہے خاتمہ کلام پر نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہاری باتیں سن کر مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ فیصلہ کن فتح آپ کو کب نصیب ہونے والی ہے ذرا تاریخ تو ارشاد ہو ان سے کہو کہ جب ہمارے اور تمہارے فیصلے کا وقت آ جائے گا اس وقت ماننا تمہارے لیے کچھ بھی مفید نہ ہوگا ماننا ہے تو اب مان لو اور آخری فیصلے ہی کا انتظار کرنا ہے تو بیٹھے انتظار کرتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام رب العالمین اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے ام بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیح کرنے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں اللہ الذي ذی خلق السماوات والارض وما بينہما فی ستت ایام ثم استواء على العرش ما لکم من دونہی من وليوں ولا افلا اور اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا پھر کیا تم ہوش میں نہ آوگے یدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كان مقداره الف سنة مما تعدون وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے یعنی تمہارے نزدیک جو ایک ہزار برس کی تاریخ ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے جس کی اسکیم آج کارکنان قضا و قدر کے سپرد کی جاتی ہے اور کل وہ اس کی روداد اس کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے دن یعنی تمہارے حساب سے ایک ہزار برس کا کام ان کے سپرد کیا جائے وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم اللہ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی ثم جعل نسله من من پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے جال اب خورا د قلیلاً ما پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیئے آنکھیں دی اور دل دیئے تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں الموت بكم ثم الى ربكم ترجعون ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے رب روب نسنی فرجن فرج موتی نو کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں ہمیں اب یقین آ گیا ہے ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولیکن حق القول منی نیلا جہن سی اجمائ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا سلو کو بیمہ نسی تم لکھو مکمسی نم و دلو کو آگ بلخل دی پس کم تم اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے چکھو ہمیشکی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی ہمت کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما ينفقون ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور تما کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں فلا چالم نفسومتی جزا بیما کا نو یا ملو پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے آمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے اف منگ کیا نا فاسکو لاسک بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ام مَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نزلا, نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں زیافت کے طور پر ان کے آمال کے بدلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ, وقيل لهم ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْ تم تکذبون اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے من العذاب الأدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں ومن اظلم من من رب تبی سبان من اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے اس سے پہلے ہم موسا کو کتاب دے چکے ہیں لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے ان هو يفصل بینهم فيما كانوا فيه یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون يمشون فی مساکنہم انہ فی ذالک لآیات افلا یسمعون اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں کیا یہ سنتے نہیں ہیں کل منہم فسم افلا فرو اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ يَوْمَ لا لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی ارم تور اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں